نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم إشعاد بعدي تعالى کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور یہ میرا بھی راستہ ہے اور میرے اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ ہے دعوت و تبلیغ کا راستہ ایک عظیم راستہ ہے اور اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے دعوت و تبلیغ کے عنوان سے تبلیغی جماعت بہت عظیم کام کر رہی ہے اور دنیا میں اس کے بہت ہی عظیم اثرات اور بابرکت اثرات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کے بعض دوست اور بعض علماء بعد ایسی باتیں کرتے ہیں جو قابل اصلاح ہیں آج کے اس بیان میں چند وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا کہ تبلیغی جماعت تبلیغ و دعوت کا راستہ سو فیصد عظیم راستہ سو فیصد برکات والا راستہ اور اس میں سب کو نکلنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہر ایک شعبے میں قابل اصلاح ہوتی ہیں اور اس کو علماء کو عرض کرنا چاہیے میں اپنے شعبے میں بھی تعلیم کے میدان میں یا دیگر میدانوں میں جہاں اصلاح کی بات مناسب محسوس ہوتی ہے تو اس کو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین و ان دین نصیحت ہے کہ جہاں کمی دیکھیں اس کو نصیحت کریں سمجھائیں تو تبلیغی جماعت عظیم کام کر رہی ہے عظیم راستہ ہے لیکن وہیں کہیں کہیں بعض چیزوں میں کچھ چیزیں قابل اصلاح بھی ہیں ایک قابل اصلاح بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اور تبلیغ کا کام یہی سو فیصد دین ہے یہی سو فیصد دین ہے رائے ٹھیک نہیں ہے تبلیغ کا راستہ اور تبلیغ کا کام یہ دین کا ایک عظیم شعبہ ہے لیکن سو فیصد دین نہیں کہا جا سکتا اس کو لیے کے دین کے بہت سارے راستے ہیں اور دین کے بہت سارے شعبے ہیں ان میں ایک شعبہ تو ہے لیکن سو فیصد کہنا کہ سو فیصد دین ہی تبلیغ ہے یہ رائے صحیح نہیں ہے جب ہم یہ موقف قائم کر لیتے ہیں کہ سو فیصد دین ہی تبلیغ ہے اس سے سارے شوموں کو چھوڑو ادھر آ جاؤ اب پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر سوال پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے تو اب اس جہاد کے لیے دائیں بائیں کے غلط موقف اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ ہی صحیح نہیں ہے اور کہا جاتا ہے جی کبھی کہا جاتا ہے ہم مکی زندگی سے گزر رہے ہیں حالانکہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے اگر مکی زندگی کی بات کی جائے کہ ابھی ہم مکی زندگی میں ہیں تو اس پر بھی بہت سارے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں یہ کہ مکی زندگی تو تیرہ سال کی تھی تو تبلیغ والوں کو تیرہ سال کے بعد تو پھر بھی مدنی زندگی پر آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آ رہے اور پھر اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مکی زندگی کہنا کہ مکی زندگی سے گزر رہے ہیں اس کا مطلب جہاد کا کو موقف کر دیا گیا ہے یا منسوخ کر دیا گیا عارضی طور پر تو یہ کس حکم کے ذریعے جہاد منسوخ ہوا اور یا موقوف ہوا ہے کوئی دلیل اس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی ابھی اپنا ایمان بنا رہے ہیں ہم اپنا ایمان بنا رہے ہیں تو پھر ایمان پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی وہ کون سی مدت ہے جو بننے کے بعد آپ جہاد کا رسہ اختیار کریں گے اس کا بھی جواب نہیں بن پاتا جن کے سال سال دو دو سال لگے ہوئے ملکوں میں تو وہاں بھی تو وہ لوگ بھی تو ابھی جہاد پر بہت سارے لوگ نہیں نکل رہے تو یہ بہت ساری جو غلطیاں در غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ پہلی غلطی ہے کہ یہ کہا گیا کہ تبلیغ ہی سو فیصد دین ہے تبلیغ بھی سو فیصد تبلیغ ہی سو دین ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تبلیغ بھی سو دین ہے تبلیغ بھی دین ہے تعلیم و تعلم بھی سو فیصد دین ہے جہاد بھی سوفی فیصد دین ہے اور خدمت خرق بھی سوفی فیصد دین ہے اور بیوی بچوں کی اسلامی تربیت کرنا اور ان کو روزی جو ہے اسلام کی شریعت کی روشنی میں ان کو روزی کما کر کھلانا پلانا یہ بھی سو یہ بھی سو فیصد دین ہے اور مساجد مدارس کی تعمیر کرنا یہ بھی سو فیصد دین ہے تو بات مسئلہ آسان ہو جائے گا جہاں پہلی غلطی ہوئی تو اب اس کے بعد غلطی در غلطی ہوتی چلی جا رہی کل ایک عالم سے میری بات ہوئی تبلیغی جماعت میں ان کا وقت کافی لگا ہوا اور پرانے تبلیغی جماعت کے تو میں نے جب بات کی یہی بات ہوئی تو انہوں نے پھر انہیں اشکالات شروع کر دیے انہیں کہا جو جہاد ہے یہ سب جہاد تو جہاں بھی ہو رہا ہے دھوکا فریب ہے دھوکہ فریب ہے یہ غیروں کے طریقے ہم دھوکے میں آئے ہوئے میں نے کہا آپ کی رائے غلط ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی وہی رائے ہے نا کہ تو تبلیغ ہی سو فیصد دین ہے اب باقی راستوں کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں جہاد کے ذریعے سے الحمد تھوڑے عرصے میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اسلامی تاریخ تو اس پر بہت زیادہ گواہ ہے جو ہماری زندگی میں ہم نے سامنے دیکھا سوویت یونین کی یلغار دیکھی اور سوویت یونین کے خلاف الحمد ہمیں بھی جہاد کا حصہ ملا تھوڑا بہت وقت لگانے کا اور سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی قربانیاں اور ان کے بابرکت بہت سارے پروگرام اور ان کی قبروں سے خوشبو آنا اور پھر سوویت یونین جیسے ملک کو شکست کھاتے دیکھتے دیکھا اور ٹوٹتے بھی دیکھا یہ جہاد کی برکت تھی اور بہت ساری اسلامی ریاستیں جو اس نے ہڑپ کی تھی وہ آزاد ہوئی یہ جہاد کی برکت تھی اور تھوڑے عرصے میں ہوئی دس سال کے عرصے میں قازقستان تاجکستان ترکمانستان ازبکستان پتہ نہیں کون کون سے وہاں پر ملک ہیں جو سارے سوویت یونین نے ہڑپ کیے ہوئے تھے وہ بھی آزاد ہوئے اور سوویت یونین جیسا خو درندہ پوری دنیا سے مٹ گیا تو یہ جہاد کی برکت سے ہوئی پھر افغانستان میں جب امریکہ نے یلغار کی تو الحمدللہ للہ عمر الحمت اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کا عمل پھر شروع کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی جو پوری دنیا کے ایک بہت بڑی طاقت بن کر لا لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو وہاں الحمدللہ انہوں نے مقابلہ شروع کیا اور آج بھی مقابلے جاری ہیں الحمدللہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو رہی ہے اور مجاہدین جیت رہے ہیں تو جہاں جہاں, جہاں جہاد ہوا وہاں وہاں برکات اور جہاد تو تیز ترین طریقہ ہے دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا دیکھیے جی آج دنیا میں روزانہ یومیہ بیس لاکھ انسان تو مر جاتے ہیں تبھی ہی بہت تو ان میں سے کم از کم پندرہ لاکھ انسان تو مر رہے ہیں کفر پر یومیہ اور یہ سال جو ہے یومیہ یہ تعداد ہوتی ہے اگر پندرہ لاکھ ہو تو یہ تقریباً دس دن میں یہ کتنی ہو گئی ڈیڑھ کروڑ اور بیس دن میں ہو گئی تین کروڑ اور ایک مہینے میں ساڑھے چار کروڑ انسان مر رہا ہے اور کفر پر مر رہا ہے تو آپ اگر آپ کا موقف آپ یہ بتائیں سال میں کتنے ہو رہے ہوں گے کتنے لوگ کفر پر جا رہے ہیں جہاد کا عمل آپ نے کہا موقوف ہے ابھی اب جب جہاد کا عمل موقوف ہے آپ کہتے ہیں لوگوں کی گردوں مارنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر بھی اعتراض ہوگا کہ روم و فارس کے اندر بڑی بڑی جنگیں کیوں لڑی کہتے ہیں ہم گردنیں ماریں تو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو کیوں نہ تبلیغ کی دعوت دیں تو لوگ اسلام میں آئیں گے تو لوگ تو یہاں پر سارے جو ہے وہ چار کروڑ مہینے میں جا رہے ہیں کفر پر مر مر کے ان کا علاج آپ کے پاس کیا ہے اگر جہاد ہو پوری دنیا میں امت مسلمہ جہاد پر کھڑی ہو جائے تو زیادہ زیادہ میں کہتا ہوں کروڑ ڈیڑھ کروڑ کفر کافر مارا جائے گا لیکن باقی سارے کے سارے اسلام کے جو ہے اس طرف آنے والے بن جائیں گے یہ سارے علاقے جو صحابہ اکرام نے فتح کیے روم و فارس کے علاقے یہ مصر یہ شام یہ یمن یہ سارے بڑے بڑے علاقے جو تھے کفر کے علاقے تھے اگر اسلام کے وقواتحت آئے ہیں تو جہاد کی برکت سے آئے ہیں تو آپ جہاد کی نفی کر رہے ہیں کہ جی گرنے مارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے دعوت دیں تو یہ ایک عظیم شعبہ جہاد کا اور جس پر عظیم قرآن کی اور احادیث کی جو ہے وہاں پر احادیث اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور اس کے عظیم فوائد موجود ہیں آپ لوگ نفی کرتے نظر آتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کی نفی کرنے کی آپ تبلیغ کو بھی سو فیصد نمبر دیں کہ سو فیصد عظیم راستہ جہاد اس سے بھی سو فیصد عظیم راستہ تعلیم بھی سو فیصد عظیم راستہ پھر کوئی خدمت خلق کر رہا ہے شعبہ اٹھایا ہوا ہے تو خدمت خلق بھی عظیم راستہ کوئی مساجد مدارس بنا رہا ہے وہ بھی عظیم راستہ اب جب تبلیغ والے بھائیوں کی یہ بات چلتی ہے کہ تبلیغ ہی سو فیصد عظیم راستہ ان سے کو مسجد مدرسے بنا ہے وہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں تقریباً بوڑھا ہو چکا ہوں کوئی تبلیغی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ آ کر مدرسے کے اندر مجھے دیتے ہوں گے میں ساتھ جتنے تعلق رہے وہ ان لوگوں کے رہے مدرسوں کی تعمیر میں جو داڑھی موڈے تھے داڑھی منڈوں نے تو آ کر مدرسے کے تعاون کیا لیکن کسی داڑھی پگڑی والے نے تبلیغی نے ہوں گے میں انکار نہیں کرتا لیکن یقینا ہوں گے لیکن وہ اپنا مدرسہ بنائے تو اور بات ہے لیکن کبھی مدارس اور مساجد کی تعمیر میں یہ حصہ نہیں لیتے عمومی طور پر میرے چچا جان میں تبلیغی ہیں اور تقریباً سال ان کا لگا ہوا ہے اپنے علاقے میں مسجد بنا رہے تھے میں نے کہا جی مسجد بنا رہے ہو تو آپ کے تو تبلیغ والوں سے بہت تعلقات کہتے ہیں نہیں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اس شعبے میں اللہ سے مانگو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کیا نے دین کے کاموں کے لیے تو آپ یہاں کہتے ہیں اللہ سے مانگو بھائی اگر آپ کے لیے کوئی چلتے وہی کمزوری وہی پائی گئی کہ آپ نے ابتدا کیا میں کیا سو فیصد دین ہی دین کا رسطہ کرا دیا کہ سو فیصد تبلیغ ہی دین ہے باقی سارے شعبے بس کوئی خدمت خلق کر رہا ہے کوئی کوئی ظلم کر رہا ہے یہاں تک کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اس کی بدعام ہے اس کے گناہ ہم کیا کریں نہیں اسلام کا یہ راستہ بھی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو, را, ہو رہا ہے تو اس کو روکو اور سف وہ ہے کہ کوئی روک سکتا ہے نہیں روکتا اللہ اس کو بھی پکڑے گا لیکن تبلیغ والے بھائی کہیں ظلم ہو رہا ہے یہ ان کی بدامالیاں ہیں ہمارا کیا تعلق ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ایسے سنا تو یہ غلط بات ہے اگر آپ کے گھر میں بیوی بی کوئی آئے ظالم اور جاور آپ کی بیوی بی کو اٹھا کے بھاگنے لگے کتنے ہم تبلیغ والے تو سمجھا ہی سکتے ہیں ہم سختی نہیں کرتے تو میں نے ایک تبلیغی سے کہا کہ اللہ کے بندے اگر آپ کی بیوی بی بی کو کوئی چور اچکا آئے ڈاکو اٹھا کے لے جانے لگا تو کہ بھائی بھائی دوستو یہ برا کام ہے تو کہتے نہیں ہم تو لے جائیں گے آپ کچھ لے جاؤ کہ نہیں میں تو پھر پٹائی لگاؤں گا میں نے کہا پھر آپ تشدد کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں تو اس لیے یہ قابل اسلام آتے ہیں اور اس میں بعد علماء بھی ان میں ایسی یہ کام کرتے ہیں اور جہاد کی سخت نفی کرتے ہیں اور بہت سارے شعبوں کو جو ہے نا نفی کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے اور شریعت کے دائرے میں پال رہا ہے اور وہ تکلیفوں سے پال رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک بڑے مجاہد سے ایک بڑے تبلیغی سے ایک بڑے عالم سے اور وہ جو انسان قسم میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے اور غربت کے ساتھ پال رہا ہے اور تکلیفیں کاٹ رہا ہے وہ جنت میں اعلیٰ درجہ پا جائے ایک عالم سے ایک مجاہد سے اور ایک تبلیغ سے حدیث میں آتا نہیں ہے کہ بعد لوگ وہ آئیں گے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ آ کر جنت میں سیدھے جانے چاہیں جا جا جا گے روکا جائے گا تو حکم ہوگا کہ ان کو سیدھے جنت میں جانے دو ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے سخت تکلیفیں کاٹیں جو اپنے گھر کے مالی حالات میں اور کمانے میں اور دیگر کاموں میں انتہائی مشکل کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا دین کے ساتھ رشتہ بھی جوڑا ہوا ہے نماز روزہ کر رہے ہیں بعض اوقات وہ ایک مجاہد ایک عالم ایک شیخ الحدیث اور ایک تبلیغ سے پہلے جنت پہ چلے جائیں گے حدیث پہ آتا نا کہ بعض غریب ایمان والے امیر ایمان والوں سے پانچ سو سال پہلے جنت پہ داخل ہوں گے تو اس لیے ہم سارے شعبوں کو دین کا حصہ سمجھیں یہ سارا ہی شعبے دین کے حصے ہیں سارے شعبے دین کے حصے ہیں جیسے ہم دورہ حدیث میں کئی کتابیں پڑھاتے ہیں بخاری پڑھاتے ہیں تو بخاری کے امتحان ہوتا ہے سو نمبر تربری का امتحان होता है سو नंबर ابودابود کا سو نمبر تہاوی کے سو نمبر ساروں کے سو سو نمبر لگاتے ہیں کہ بھائی سب کو سو نمبر تو میں کہتا ہوں سبھی کو یہ کہ سو فیصد دین مدارس دینیا کا راستہ ہے یہ بھی سو فیصد دین ہے مدارس بنانا مساجد بنانا سو فیصد دین ہے اور ایسے ہی جہاد تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم جی ہم اگر ماریں تو اس سے کیا ہوگا ہم تبلیغ کریں میں, کہتا ہوں؟ میں نے بتایا کہ ساڑھے چار کروڑ ایک اوسط اندازہ ہے کہ ہر مہینے لوگ مر مر کے جہنم میں جا رہے ہیں اگر جہاد ہو تو ایک دو کروڑ اگر پوری دنیا میں مارے بھی جائیں گے تو باقی سارے اسلام کی طرف آ جائیں ابھی کفر کا غلبہ ہے وہ بہتر ہے یہ ہر مہینے میں اتنی تعداد سال میں آپ بنا لیجئے اور پھر تبلیغ جماعت کے لوگ ان کے میں اس رائے سے بھی اختلاف کروں گا کہ وہ کفار کو دعوت نہیں دیتے ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا اور علماء کو کفار کو دعوت دینی چاہیے کفار بعدوقات ان مسلمانوں سے جلدی مان جاتے ہیں چونکہ وہ اپنے اس سے تنگ ہوتے ہیں جیسے پھل پکا ہوتا ہے اب درخت کو ہلائیں فورڈ گر جاتا ہے بعض مسلمان ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں کہ کون و مس لینا بھائی یہ کون و مثلاً میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ بھائی ہم جائیں اور ہم ایسی اچھی زندگی اختیار کریں کہ کون و مثلاً والی بات کریں ہمارے اس حسنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسوٹی کو رام و سننا ہے ہم اس کی دعوت دیں اگر کون و مثلاً کی بات کریں گے کہ جی ہم ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو کہاں لوگ ہماری اس پر چلیں تو یہ کب بنے گے جا کر کمزوریاں تو آج بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں یاس کروں گا کہ تبلیغ کو آپ سو فیصد نمبر دیجیے تبلیغ بھی سو فیصد دین ہے اور عظیم راستہ ہے عظیم کام ہے عظیم بابرکت اس کے جو ہے وہ پروگرام ہے اور جہاد کو بھی دیجیے اور یہ کہنا کہ جہاد تبلیغ میں ایمان بنتا ہے جہاد میں اس سے زیادہ ایمان بنتا ہے تبلیغ میں اگر ایمان بنتا ہے تو جہاد میں اس سے زیادہ ایمان بنتا ہے جب ہمارا ایک سفر ہوا تھا سوویت یونین کے دور میں افغانستان میں تو وہاں جب ہم گئے تو وہاں کے کمانڈر نے کہا کہ بھئی علماء آئے ہیں تو یہ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سے کہا کہ ہم میزائل بھیجو اور میزائل منگوائے گئے اور ایک بڑی گاڑی میں میزائل بھر دیے گئے اس میں ہمیں بھی کھڑا کر دیے گئے چلو محاذ کی طرف بڑے بڑے میزائل وہ نیچے پڑے ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں محاذ پر پہنچے تو وہاں دین دو ایک ہوتا تھا جس سے بارہ میزائل لگتے تھے اب انہوں نے کہا جی انشاءاللہ جنگ کا آغاز ہو رہا ہے جہاد کا آغاز ہو رہا اور, اس میں فٹ ہوئے اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ایک میزائل چلتا تھا جب وہ چلتا تھا تو ادھر سے بھی نیچے دوسری جانب روسی تھے سوویت یونین والے انہوں نے بھی اپنے میزائل داغنے ہماری طرف شروع کر دیے دونوں طرف جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اب حقیقت ہے جہاں میزائل چل رہے تھے جہاں ہر طرف سے آب آہن کی بارش ہو رہی ہے دونوں جانب تو وہاں نعرہ تکبیر کا اپنا ہی مزہ تھا ہم تو مسجدوں میں بلند کرتے نا اور اسی کو سمجھ لیا ہے ہماری بات دینی جماعتوں نے بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ نعرے صرف مسجدوں میں ہوں گے نعرے کا مزہ جہاد کے میدان ہوگا تو وہاں جو نعرہ تکبیر کا اللہ اکبر کے مزے آ رہے تھے اور وہاں جو نمازوں کے مزے تھے وہاں ہر چیز کا ایک عجیب لذت کی کیفیت تھی کی اور ایمان بنتا تھا جہاں یہ احساس ہوتا تھا کہ کچھ ایک آد گولہ ہماری طرف بھی آ جائے اور شہید ہو جائے تو وہاں ایمان نہیں بنے گا تو اللہ کے راستوں میں اللہ کا راستہ تبلیغ کا راستہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم راستہ جہاد کا راستہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم راستہ مدارس دینیا کا راستہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عظیم راستہ خدمت قلب کا شعبہ بھی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق نہیں کی؟ کیا نے مساجد مدارس نہیں بنائے کیا صحابہ اکرام نے مساجد مدارس نہیں بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا عظیم راستہ اللہ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا بھی ہے منصور عباسی کے دور میں ایک تحریک چلی تھی اسلامی نظام کی نفس زکیہ وغیرہ کی تو کسی نے پوچھا حضرت امام ابو حنیفہ سے کہ میں نفلی حج پر جانا چاہتا ہوں وہاں جاؤں یا اس تحریک میں شامل ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا پچاس حجوں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اس تحریک نفاذ اسلام کی جو تحریک ہے وہ دور تھا منصور عباسی کا جب قرآن و سنت کو معطل نہیں کیا گیا تھا تب اور ان سے لاکھ درجے بہتر زمانے تھے تو اس دور میں حضرت امام ابو حنیفہ شرکت بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہنے پچاس نفری حجوں سے افضل زیادہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کی جو تحریک چل رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں آج کا دور جب ہر طرف قرآن اور سننا کو معطل کیا ہے نہ وہ عدالتوں میں چل سکتا ہے نہ وہ ایوانوں میں چل سکتا ہے نہ وہ میڈیا میں چل سکتا ہے بے حیالی کے الڈے عام ہیں آج ایک علماء درس دیتے نہیں نہیں, نہیں اسلامی نظام کی بات نہیں ہیں ہم ہمارا ہاں تو سب کچھ اسلامی ہے حالانکہ واضح طور پر جانتے غیر اسلامی ہے تو بہرحان ہمارے تبلیغ کے جو بزرگ ہیں انہیں چاہیے کہ ان چیزوں میں احتیاط برتیں اور سارے دین کے شعبوں پر اہمیت دیں اور اللہ کی راہوں میں خرچ کیا کریں اللہ نے تبلیغی جماعت کے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا پیسہ دیا لیکن وہ مساجد مدارس میں اس طرح جو کرنا چاہیے ہاں جس کا تعلق ان کی ذات سے ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے جو کہ ذات سے ہے یا تبلیغی مرکز ہوتے وہاں خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مدارس پر عمومی طور پر کم خرچ کرتے نظر آتے ہیں ممکن ہے میری رائے غلط ہو اللہ کرے لیکن میں نے اپنا تجربہ بتایا اپنے علاقے میں تبلیغی جماعت بڑے بڑے علاقوں میں جاتی ہے دنیا میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں میں جس علاقے کا ہوں رجحان کچے کا علاقہ وہاں آج بھی کتنے مساجد ایسی ہیں کس نے ہمارے مکاتب ایسے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے مسجد ہے تو وہ دفانہ نہیں ہے وضو خانہ ہے تو جگہ نہیں ہے باتھ روم وغیرہ نہیں ہے لیکن میرے علم کے مطابق وہاں کسی علاقے میں کسی تبلیغی بھائی نے حالانکہ وہ لوگ سفر کرتے ہیں کوئی مسجد مدرسہ اس جو ان کو سبق دیا جاتا ہے کہ سو فیصد سو فیصد دین جو ہے وہ تبلیغ ہی میں ہے یہ شعبہ ہے اور کچھ بھی نہیں سو فیصد بھی ہے حالانکہ میں نے کہا یہ کہاں کریں کہ تبلیغ بیس فیصد دین ہے تعلیم و تعلق بیسو فیصد دین ہے. اور جہاد ہیں مساجد مدارس کو بنانا خاتمہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے تفریحی بھائی کہتے ہیں ہمارے کیا تعلق نہیں کہیں ہی منکرات ہیں منکرات کو بھی نہیں کچھ کہتے ہیں. اگر دیکھ رہے ہیں منکرات ہیں فحاشی ہے اور یعنی ہے اس کو روکنا یہ بیس فیصد دین ہے یہ بیسو فیصد دین منقرات کرو کے ظلم کرو کے بہیائی کرو کے فہاشی کرو کے تو اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں نمبر دیتے اس کو آپ کو نہیں دیتے کہتا نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا سارا کام ہم ہی کر رہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں مبلک بھی تھے عظیم دائی مجاہد بھی تھے اور ساتھ معلم بھی تھے اور ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت قتل کرنے والے بھی تھے خلاف راشدین کی زندگیوں کو دیکھیے وہ جا کے گھروں میں کسی کے برتن نہیں دھو رہے کسی کے گھر میں جا کر ان کی پریشانیوں کو دور نہیں کر رہے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنی بیوی کو حضرت ہوم نہیں لے جا رہے بطور دائیا اور نرس کے آج ہم لوگ نہیں کرتے یہ شعبے وہاں نہیں اور شعبوں میں بھی یہی ہے جو تعلیم و تعلم میں لگا ہے وہ کہتا ہے سو فیصد دین یہی ہے بس اور جو جہاد میں ہے وہ بھی ان کی بھی یہاں غلطیاں اس سے ہمیں اس کرنی چاہیے اور جو بھی دین کے شعبے ہیں سارے شعبوں کو دین ہی کا سمجھنا چاہیے اور اس میں بلا وجہ کی عذر اور تعمیلات کر کے دین کے اور عظیم شعبوں کی نفی نہیں کرنی چاہیے جو آج کل عام طور پر ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے الحمد اللہ رب